ارکان ہے گونے اسلام و علاقمسن شہادت اللہ اللہ ون محمد رسول اللہ و قام صلاط و اطائی زکات وسوام رمضانہ و حجل بیٹھ کل میں شہادت نماز روزہ حج اور زکات یہ پانچ ہیں ارکان اسلام لیکن ارکان ایمان یہ دو ہیں یقین دل میں اور جہاد عمل میں یہ دو ارکان ہیں یہ دونوں ہیں تو ایمان ہے اور یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے اسلام ہے مسلمان معاشرے کا وہ شخص فرد ہو سکتا ہے اسلامی ریاست کا شہری ہو سکتا ہے اگر وہ اسلام کی شرائط کو پورا کر دے باقی آخرت میں اللہ تعالی کے ہاں جو معاملہ جو فیصلہ ہوگا اس کی بنیاد یہ اسلام نہیں بلکہ ایمان ہوگی یہ ہے میں نے ایک اجمالی جو ہے آپ کے سامنے ایک نقشہ رکھ دیا ہے کہ اتنے اہم مضامین ہیں جو اس سورہ مبارکہ کی اٹھارہ آیات میں زیر بحث آئے اب آئیے کہ ہم اللہ کا نام دے کر آغاز کر رہے ہیں اس سورہ مبارکہ کے لفظ بلف مطالعے کا پہلی آیا مبارکہ ہے یا من تو قدم اللہ و ہی اللہ ان اللہ سمی اگی اہل ایمان مت آگے بڑھو یا مت آگے بڑھاؤ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو یقین اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے یہ آیت مبارکہ سب سے پہلے ذرا ہم تفسیر کے جو بنیادی مسائل ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے چند مسائل پر گفتگو کر لیں سب سے پہلی بات یہ کہ یا یازین آمنو کا جو سیغہ خطاب ہے اگرچہ ہمارے منتخب نصاب میں اس سے پہلے تین مرتبہ آ چکا ہے سورہ تغابن میں ایک مرتبہ آ چکا ہے دوسرے حصے میں اور سورہ تحریم میں دو مرتبہ آ چکا ہے یہ تیسرے حصے میں لیکن میں نے اس لفظ پر گفتگو کو اس سورہ مبارکہ کے در تک ملتوی کیا ہوا تھا اس لیے کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید میں اس اعتبار سے بہت نمایاں ہے کہ کل اٹھارہ آیات ہیں جن میں پانچ مرتبہ یا یو الزینہ منو یا یو الزینہ منو یا یو اللہزینہ پانچ مرتبہ اس کی تکرار ہوئی اس میں جو لفظی ترجمہ تو ہوگا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لیکن اصل میں سمجھ لیجئے کہ یہ اصل میں سیدھے خطاب ہے مسلمانوں سے پورے قرآن میں یا یوحل نظین اسلم کہیں نہیں آیا ہے وہ لوگوں جو اسلام لے آیا یا یوحل المسلمین کہیں نہیں آیا جہاں بھی خطاب ہے یازین امن یہاں تک کہ منافقوں سے بھی خطاب جو ہے یازین امن اسے آیا ہے گویا کہ جو بھی مسلمان ہیں لیگلی جو بھی مسلم سے جو بھی قانون ہے امت مسلمان امت مسلمہ اس میں شامل ہیں ان میں یقیناً سچے اور پکے مومن بھی ہیں ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کا ایمان تو ہے لیکن کچا ہے اتنا پختہ نہیں ہے ضعیف ہے ہم جیسے لوگ پھر ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کا تذکرہ آئے گا اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر تیرہ میں کہ گویا کہ زیرو لیول پر ہے نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے اور پھر ان میں منافقین بھی ہیں ہر دور میں رہے ہیں جب حضور کے دور میں تھے کہ جس سے زیادہ بہتر دور کا کوئی تصور نہیں کر سکتے خیر و امتی کرنی سمن لذینہ یلون اہم سمن لذینہ جب اس دور میں منافقین تھے تو اور کون سا دور ہوگا جس میں منافقین نہیں ہوگے وہاں اگر حال یہ تھا کہ تقریباً تہائی نفری جو ہے ایک اگر ہم اس کے لئے پیمانہ جو ہے مقرر کر لیں کہ ایک ہزار افراد نکلے تھے مکے سے حضور کے ساتھ قزب عہد کے موقع پر ان میں سے تین سو واپس آ گئے یہ اگر ظاہری پیمانہ سامنے رکھے تو گویا کہ تہائی نفری تو بہرحال وہاں ایسے لوگوں پر مشتمل تھی جنہیں ہم سچے مومن نہیں کہہ سکتے کیسے ممکن ہے کوئی سچا مومن اور حضور کو چھوڑ کر آ جائے اور حدور کے سامنے دیکھے کہ دشمن جو ہے کیل کانٹے کے ساتھ لیس ایک لشکر جو ہے لشکر جراہ تین ہزار کا لشکر جو ہے کوئی معمولی لشکر نہیں تھا اور وہاں وہ چھوڑ کر آ جائے تو معلوم ہوا کہ اس دور میں بھی تھے تو ظاہر بات ہے کہ اس دور میں تو ان کی اکثریت بھی ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھیں کہ یہ بڑی کوئی خلاف قیاس بات ہے اس اعتبار سے مسلمانوں میں مومنین صادقین بھی ہوں گے ہمیشہ رہے ہمیشہ رہیں گے ذرا ضعیف زافا بھی ہوں گے کمزور ایمان والے وہ زیرو لیول والے بھی ہوں گے کہ ایمان بھی نہیں تو نفاق بھی نہیں لیکن یہ کہ منافقین بھی ہوں گے ان سب کے لیے خطاب کا سیگا ہے یا یوہ لذین آمنو یہ سیگا مشترک ہے دیکھنا ہوتا ہے کہ کن سے گفتگو ہو رہی ہے یہ سیاق و سماج سے پتہ چلتا ہے جو بات آگے کہی جا رہی ہے اس کے حوالے سے پتہ چلتا ہے جیسے کہیں فرمایا گیا یا رسول اللہ رسول اب اہل ایمان ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اب آپ غور کیجیے کیا مراد ہے اس سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلا ایمان جو ہے وہ کوئی قانونی ایمان ہے کوئی سطحی ایمان ہے کوئی صرف زبانی کلامی ایمان ہے اب اس سے خطاب کیا جا رہا ہے لیکن یہ کہ اب کہا جا رہا ہے کہ حقیقت ایمان لاؤ اس طرح سورہ صف کی آیت یا یوحل الدین تجارت ان کو من عذاب نلیم تو منو نہ ملا وہ رسول ہی وہ اللہ ہے اہل ایمان کیا تمہیں وہ تجارت بتائی جائے کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے چھو چھٹکارا دے ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور کھپا دو اپنی جانیں اور اپنے مال اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو تو معلوم ہوا کہ اس مضمون سے سیاق و سباق سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں کن سے کتاب ہے اور جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں قابل خاص کے اعتبار سے اور جو تاریخی پس ہے اس کے اعتبار سے اکثر و بیشتر ہوئے سکندے وہ ان لوگوں کی طرف ہے جو اسلام تو لے آئے تھے اور ایمان حقیقی سے ابھی بہرابر نہیں تھے اگرچہ اس آیت میں اس صورت میں وہ آیات میں ہے کہ جن کے مخاطب یقین المومنین صادقین تھے تو بہرحال جو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ یازین خطاب یہ عام ہے مسلمانوں کے لیے اصل میں تو مسلمان مخاطب ہیں چاہے باطنی اعتبار سے وہ سچے اور پکے مومن ہو چاہے منافق ہو چاہے یہ کہ بین بین کی کیفیت کی میں ہو کہ نہ ایمان ہو نہ نفاق ہو دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے اور یہ ایک دلچسپی کی باتیں ہیں اور فہم قرآن میں یقیناً ان سے مدد ملتی ہے پورے مکی قرآن میں یہ سیگے خطاب نہیں آیا یا یازی نام حالانکہ مکی دور میں جو ایمان لائے تھے اب ان کا ایمان تو لازمن ہر شک و شمہ سے بالا تر تھا لیکن جیسا کہ میں نے ارض کیا یہ امت مسلمہ سے خطاب کا سیدھا ہے امت کی تشکیل جو ہے گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہجرت کے بعد ہوئی ہے اسی لیے ولتکم کم امت ان یا کدار ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے قدار کا جالنا کو امتم وسط ال تکون شہدا الناف یقن رسول والم شہیدہ کم تم خیر امت یہ تمام الفاظ آتے ہیں مدنی صورتوں میں مکی دور میں یا یو الزین آ منو کا سیگ خطاب کہیں آیا ہی نہیں سوائے ایک صورت کے اس میں صرف استثنا ہے سورہ حج سورہ حج کی آخری سے پہلی آئے جو یازین عام من کسدو وابدو ربکوم وفان الخیر اللہ الکم تفل اس میں یہ سیرہ خطاب آیا ہے لیکن سورہ حج کے بارے میں آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ مکی ہے یا مدنی بلکہ بہت سے اضرات اسے مدنی کہتے ہیں اگر تو وہ مدنی ہے تو تو وہ استثناء جو ہے وہ بھی ختم ہوا اور گویا کہ اصول پوری طرح پختہ ہو گیا کہ پورے مکی قرآن میں کہیں یائی الزین آمنو کے الفاظ نہیں آئے حالانکہ دو تہائی قرآن جو ہے وہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے ایک تہائی قرآن مدنی صورتوں پر مشتمل البتہ یہ ضرور ہے کہ مکی صورتوں میں کچھ اور سیغے آئے ہیں مسل میں دو مرتبہ تو حضور سے مخاطب ہو کر کہا گیا ہے کہ اے نبی بجائے اس کے کہ اللہ تعالی خود خطاب کرے یائی الزین آمنو کے الفاظ میں دو جگہ پر آیا ہے یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 سے اور سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 14 اے نبی آپ کہہ دیجیے کلباد لذین یقینا خلال۔ اے نبی کہہ دیجیے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے براہ راست خطاب یا خطاب یازین عملو سے یہ بات اللہ تعالی نے جیسے کہ مدنی صورتوں میں کہی ہے یہاں نہیں کہی اسی طرح سورہ جاسیہ میں فرمایا ال الزین امن یقفر الزین اللہ یرجون این ابھی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ ذرا ابھی اف اور درگزر در سے کام لیں یہ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں امیدوار ہی نہیں ہے اس بات کے انہیں اندیشہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی محاسبہ ہوگا کوئی پکڑ بھی آ سکتی ہے کوئی عذاب بھی آ سکتا ہے تو ان کے بارے میں ذرا درگزر در سے کام لیں ابھی صبر کریں اے نبی آپ کہہ دیجئے اہل ایمان یہ عجیب بات ہے کہ یہاں خطاب براہ راست مسلمانوں سے نہیں کیا جا رہا یازین امنوں کی بجائے کل الزین آمنو یقف اللزینہ لا ارجن آئی آم اللہ کل باد الزینہ آمنو یقین اسلط اب یونفکوباردخ نہ ہو اسی طرح ایک جگہ براہ راست خطاب بھی کیا ہے تو وہ یا الزین آمن نہیں بلکہ اس میں بھی لفظ فرق ہے یا عبادی الزین عام ان نارضی واس یات یا یہ سورہ ان کی آیت نمبر چھپن ہے اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے بہرحال یہ تین استثناءات یا چوکی استثنائی آیت اگر سورہ حج کو اگر مکی مانے تو پھر یہ ہے کہ وہ ایک آیت جو ہے سورہ حج کی بھی جو لاسٹ بٹ ون ہے غالباً ستہتر نمبر آیت ہے سورہ حج کی یہ گویا کہ کل استثناءات ہوں گی باقی پورا مکی قرآن یا یو الزین عام کے سیرے سے خالی ہے سورہ حج کے بارے میں جو میری ذاتی رائے ہے اگرچہ یعنی یہ بات کہی ہے بعض حضرات نے کہ یہ مدنی ہے لیکن یہ کہ مجھے ان لوگوں کی رائے سے اتفاق ہے کہ مکی صورت ہے لیکن اس میں دو جگہ پر ایک جگہ پر چار آیات ہیں اڑتیس سے اکتالیس تک اور ایک آخری دو آیات یہ میرے نزدیک مدنی بلکہ زیادہ صحیح تر بات یہ ہے کہ مدنی نہیں ہے بلکہ برزخی ہے بئی معنی کہ حضور پر نازل ہوئی ہے اسنا سفر ہجرت میں جبکہ آپ جا رہے تھے ان چار آیتوں کے بارے میں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عما کا قول بھی مجھے مل گیا میرا گمان پہلے سے تھا کہ یہ اسنا سفر ہجرت میں نازل ہوئی اڑتیسویں آیت سے لے کر اکتالیسویں آیت تک لیکن پھر یہ کہ مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عما کا قول بھی مل گیا تو اس سے یہ کہ اطمینان ہو گیا اور انشراح ہو گیا وہ تفق گردید رہا علی بارائے من آخری دو آیات کے بارے میں اگر اس طرح کا کوئی اثر کوئی کال مجھے نہیں ملا ہے لیکن پھر بھی ایک گمان میرا یہی ہے کہ یہ دو آیتیں بھی جو آخری آیتیں سورہ حج کی یہ بدنی ہیں یا یہ کہ اسنا سفر ہجرت میں نادم و اللہ عالم بہرحال سورہ حجرات اس اعتبار سے پورے قرآن میں اگر نسبت و تناسب کو دیکھا جائے تو ممیز ہے کہ اس میں پانچ مرتبہ یا یوہ لذین آ کا سیرۂ خطاب آیا ہے اب آئیے یا یوح الزین آ لا تقدموا قد دے من بے رسولی یہ جو تقدمو کا لفظ آیا ہے سی نہیں ہے لا تقدمو اس کی دو کراطیں ہیں ایک تو وہی مشہور کراط وہی ہے جس کے مطابق یہاں بھی ہے متن لا تقدمو ایک ہے لا تقدم ان میں فرق کیا ہے دو ادرات کچھ عربی گرامر سے واقف ہیں یہ فیل جول سلاسی مزید فی کے دو ابواب ہیں ایک باب تفیل ہے اور ایک کے باب تفعول ہے باب تفیل جو ہے یہ فیل متعدی ہوتا ہے تقدیم کے معنی کسی کو آگے کرنا اور تقدم ہو باب تفعول یا تفاؤل تقادم اس کے معنی ہو گئے خود آگے بڑھنا یہ بڑا فرق ہوتا ہے تو لا تقدمو یہاں پر اگر استرات کو مانا جائے لا تو قدم تو گویا کہ یہ باب تفیل سے ہے فعل متعدی ہے تو اس کا کوئی مفول ہونا چاہیے کس کو آگے مت بڑھاؤ لا تقدمو کس چیز کو آگے مت بڑھاؤ وہ میں بعد میں ارد کروں گا دوسری رائے یہ کہ نہیں یہ فعل لازم ہے لا تقدمو یعنی لا تتقدمو باب تفعول سے ہے مت آگے بڑھو بین اللہ و رسول اگر تو لا تقدمو ہو تو پھر تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کسی مفرول کے محظوف ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن چونکہ جو مشہور قراعت ہے زیادہ معروف اور ہمارے ہاں تو یہی قراط ہے کہ جس سے ہم واقف ہیں لا تقدمو تو یہاں اس قراعت کے اعتبار سے یہاں مفرول کو محظوف مانا گیا اس محظوف میں دو امکانات ہیں لا تو امرن او فر علن بے اللہ و رسول مت بڑھاؤ کسی معاملے کو یا کسی فعل کو اللہ اور اس کے رسول کے آگے وہ جو میں نے عرض کیا تھا تابیل خاص کے ذمن میں کہ یہ جو لوگ تھے جو ایمان تو لے آئے اسلام لے آئے اور وہ ایک حالات کا تقاضا اور جو حالات بدلتے ہوئے حالات کے رخ کو پہچان کر ہوا کا رخ دیکھ کر ایمان لے آئے لیکن حقیقت ایمان سے ابھی بہرابر نہیں تھے ان لوگوں میں وہ تہذیب ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی وہ اسلامی ثقافت جو ہے پختہ نہیں ہوئی تھی جس میں کہ حضور کے لیے ادب ہو بلکہ یہ کہ وہ اکثر و بیشتر اپنی بات پہلے سے پیش کر دیتے تھے اپنی رائے کو سامنے لے آتے تھے گویا کہ ان کے دلوں میں خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہماری رائے بالاتر رہے ہماری بات جو ہے آگے رہے تو اس پر گویا کے یہاں پر پکڑ کی جا رہی ہے لا امرن او اس لیے کہ یہ ایک نفسیاتی بات ہوتی ہے کسی بھی جماعت کی زندگی میں ویسے تو یہ کہ ایک تاریخی اعتبار سے چونکہ میرے بعض تجربات ہیں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ کسی جماعت کا کوئی صدر ہے امیر ہے وہ کوئی موقف اختیار کر چکا اب وہ جماعت والوں کے لیے ایک مشکل پیدا ہو جائے گی کہ فرض کیجیے اکثریت کی رائے اس کے خلاف بھی ہے تب بھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارا امیر یا ہمارا لیڈر ہمارا رہنما قائد جو ہے وہ تو یہ موقف اختیار کر چکا اب اگر اسے بدلیں گے تو اس سے بڑی پیچیدگی پیدا ہوگی اس کی جو ہے اس کی شخصیت کو نقصان پہنچے گا اس کی حیثیت مجرو ہوگی اسی طرح کسی قائد یا امیر کے لیے بھی کہ اب فلاں شخص نے یہ بات کہہ دی ہے اب اس کو رد کرنے میں اور ظاہر بات ہے کہ دنیاوی اعتبار سے مختلف لوگوں کا مختلف مقام اور مرتبہ ہوتا ہے حیثیت ہوتی ہے اہمیت ہوتی ہے کوئی کسی قبیلے کا سردار ہے اب یہ بات ظاہر کر چکا ہے اس نے اپنی رائے پیش کر دی ہے اس کو رد کرنے میں بھی بہت سی ایسی مسلحتیں ہو سکتی ہیں کہ جو آڑے آ رہی ہوں اس اعتبار سے اس پر جو ہے نکیر کی جا رہی ہے کہ تمہیں یہ طرز عمل اختیار کرنا ہی نہیں چاہیے لا تو کب دے ممر اوفیل ان بین یاد اللہ و رسول جب تک اللہ اس کے رسول کی طرف سے وہ بات سامنے نہ آ جائے خام کوئی معاملہ کوئی مسئلہ جو ہے اس کو پہلے سے آگے نہ رکھ دو دوسری رائے کیا ہے لا تو قدموں انف سکم اور راہ یکم بینا اللہ و اپنے آپ کو اور اپنی رائے کو اپنی آرا کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ رکھو مطلب یہ ہے کہ تمہارا کام ہے پیروی تمہارا کام ہے اطاعت تم تو یہ دیکھو کہ اللہ کا منشا کیا ہے رسول کا منشا کیا ہے اللہ کی مشیت کیا ہے رسول کا منشا کیا ہے بجائے اس کے کہ تم اپنی بات اپنی رائے اپنے فکر اپنے فلسفے اپنی سوچ اپنے فیصلے کو مقدم رکھو تمہیں یہ چاہیے کہ ہر وقت دوبارہ یہ مینٹل ایٹیٹیوڈ رہنا چاہیے کہ یہ جانو کہ اللہ کیا چاہتا ہے شریعت کا تقاضا کیا ہے قرآن و سنت کا منشاہ کیا ہے رسول کا رخ کدھر ہے رجحان کدھر ہے لاتم بے ناہ و رسول ہی مت بڑھاؤ اپنے آپ کو یا اپنی آرا کو یا کسی معاملے کو یا مت بڑھو خود اگر لا تقدمو ہو باب تفاعل سے لا تقدموں یعنی لا تقدمو تب تو یہ امام رازی نے لکھا ہے کہ مفہوم کے اعتبار سے دونوں کراطیں متحد ہو جاتی ہیں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا یہ صرف کراعت کا فرق ہے باقی جہاں تک مراد مفہوم معنی، مقصود اس میں کوئی فرق نہیں اپنے آپ کو آگے نہ بڑھاؤ خود آگے نہ بڑھو اپنی رائے کو مقدم نہ رکھو اپنے آپ کو آگے نہ رکھو یہ ساری چیزیں جو ہے مفہوم مراد کے اعتبار سے ایک ہی لاتد من بین اللہ رسول مت آگے بڑھو یا مت آگے بڑھاؤ اپنی رائے یا اپنی پسند اپنے رجحان اپنے اپنے ارادے کو اللہ اور اس کے رسول سے یہ آیت مبارکہ ذرا نوٹ کیجئے اسلامی ریاست کی پہلی دفعہ ہے اسلامی ریاست کے دستور کی دفعہ نمبر ایک یہ گویا کے اسلام کی یا مسلمانوں کی حیات ملی کی جو دو بنیادیں ہیں دو اساسات دو ستون ان میں سے قانونی اور دستوری ستون جو ہے وہ یہ آیت ہے لا تو یدی اللہ و رسول مت آگے بڑھو یا مت آگے بڑھاؤ اپنے آپ کو یا اپنی رائے کو یا اپنے رجحان کو یا اپنی پسند کو اللہ اور اس کے رسول سے اس کے لیے ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک حدیث مبارک کہ جو اس کے مفہوم کو بہت ہی واضح کر دیتی ہے وہ آپ کے سامنے لے آؤں اور ایک دوسری آیت قرآن مجید کی جو سورہ نساء کی آیت نمبر انسٹھ ہے وہ آپ کے سامنے لے آؤں اور اسلامی ریاست کی جو یہ اساس ہے جو اس کے دستور اساسی کی پہلی دفعہ ہے اس کے بارے میں ہمیں پوری طرح کھل کر بات کو سمجھ لینا چاہیے حدیث مبارک جو ہے یہ مستد احمد ابن حنبل کی ہے اور رائے دی ہے وہ سند ہو اس کی سند اسناد جو ہے وہ صحیح ہیں درست ہے قابل اعتماد ہیں رابی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان ابی سعید الخدری عن, عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال مسل المے کا مسل الفرس سے القیت ہی یفی عقیت مختلف روایتوں میں یا ال یا الا کا فرق ہے یا ثم و سما یرج القیت ہی و ان المونا یسو سمہ میں اس حدیث کو پہلے تو لفظ جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ اس میں ہماری دین کی ایک بہت بنیادی حقیقت جو ہے جو ہمارے سامنے رہنی چاہیے اس پر بڑی روشنی پڑ رہی ہے حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس گھوڑے کسی ہے کہ جو کسی کھوٹے سے بندھا ہوا وہ ادھر ادھر چلتا پھرتا ہے جاتا ہے لیکن پھر لوٹ آتا ہے اپنے کھوٹے کی طرف اسی طرح بندہ مومن سے بھی خطا تو ہو جاتی ہے غلطی ہو جاتی ہے و ان المومن اللہ یس ہو ہے خطا ہے نسیان ہے ہو جاتا ہے سم یرج و ایمان <الْإِمَان> پھر وہ لوٹ آتا ہے ایمان کی طرف گویا کہ یہاں اس پر ہمارے لیے جو حقیقت ایمان کے اعتبار سے جو روشنی ملی ہمیں وہ یہ ہے کہ گناہ یا معصیت اللہ کے کسی بھی حکم سے سرتابی ایک اعتبار سے ایمان کی نفی ہے جب توبہ انسان کرتا تو گویا ایمان کی طرف لوٹ رہا ہے یہ بات ہم بڑی تفصیل سے دیکھ چکے ہیں سورہ فرقان کے آخری رکوع کے حوالے سے کہ توبہ کو تجدید ایمان قرار دیا گیا ہے جہاں تین بڑے بڑے گناوں کا تذکرہ آیا ولزین اللہ آخر ولا حرم الله اللہ بلحق ولا یزن کا یلقا آسامہ یو له العذاب و يوم القيامة و یوم القیامت یخل الا من تابا اللہ منتابا و آمنا واملام صحل قولا سیات حسنات و قان اللہ غفور الرحیمہ و من تابا, تابا و آمنا و عام اللہ جو لوگ توبہ کرے منتابا اللہ منتابا و آمنا و عامل عملا صالحا سوائے ان کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے گویا کہ توبہ جو ہے جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ وہ انسو سما یرجولی ایمان پھر وہ ایمان کی طرف لوٹتا ہے تو گویا کہ توبہ جو ہے در حقیقت اثر نو ایمان لانے کے مترادف ہے یا تجدید ایمان کے مترادف ہے اب اس کو ذرا جس حوالے سے اس حدیث کو جس بحث میں لایا ہوں اس کا اب مطلب سمجھ یہ مومن ظاہر بات ہے کہ مسلم مومن ایک پابند انسان ہوتا ہے وہ عثمانی میں آزادی کے جو چاہے کرے بلکہ یہ کہ جب اللہ کو مانا ہے تو اللہ کے حکام کی پابندی کرنی ہے اللہ کے رسول پر ایمان لایا تو اللہ کے رسول کے احکام جو ہے واجب الزان ہے واجب الطحت ہے قرآن کو مانا ہے قرآن کے حکم جو ہے ان کی پیروی کرنی ہے اس کے حلال ہی پر اتفاق کرنی ہے اس کے حرام میں منہ نہیں ماننا ہے مہامنا بالقرآن منصطح اللہ مہارے جو شخص قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پر معلوم یہ ہوا کہ بند مومن ایک پابند انسان اللہ کے احکام کا پابند رسول کے احکام کا پابند قرآن کے احکام کا پابند عام جو تصور دنیا میں آزادی کا ہے وہ آزادی مسلمان کو میسر نہیں ہے اگر وہ مسلمان ہے حقیقت تو پھر وہ پابند انسان ہے یہ پابندی جو ہے کسی اور انسان کی طرف سے عائد شدہ نہیں ہے یہ حاکم و محکوم کی تقسیم نہیں ہے کوئی انسان حاکم نہیں کوئی انسان محکوم نہیں تمیز و آقا فسادے آدمیت ہے پابندی جو بھی ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہے اب اس میں اس مثال کو میں ذرا ایکسٹینڈ کیا کرتا ہوں اسلام کے اس ریاستی نظام کو سمجھانے کے لیے کہ فرض کیجئے کھلا میدان ہے اور آپ کا وہ جو گھوڑا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ذرا بھاگے دوڑے بھی بالکل اسے کھوٹے کے ساتھ اس طرح نہ باندھ دیا جائے کہ وہ کچھ حرکت نہ کر سکے تو فرض کیجئے کہ سو گز لمبی رسی سے آپ نے اس گھوڑے کو اس کھوٹے کے ساتھ باندھ دیا نتیجہ کیا نکلا سو گز ریڈیس کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا جس میں یہ گھوڑا آزاد ہے شمال میں چلا جائے سو گز تک جنوب میں چلا جائے سو گز تک مشرق میں چلا جائے سو گز تک مغرب میں چلا جائے سو گز تک سو گز تک نہ جانا چاہے پچاس گز تک جائے کہیں اس میں چکر کھاتا رہے کہیں بالکل کھوٹے کے ساتھ آ کر لگ کر بیٹھ جائے اس میں بالکل آزاد کوئی پابندی لیکن ایک سو ایکواں گز نہیں آئے گا نہ مشرق میں نہ مغرب میں نہ شمال میں نہ جنوب میں یہ ہے در حقیقت پابندی اور آزادی کا حسین امتزاج کسی کے حوالے سے اسلامی ریاست کی بنیادی نوعیت کو سمجھا جا سکتا ہے یہ بنیادی نوعیت یعنی پابندی اور آزادی کا ایک امتزاج ہے کہ پابندی جو بھی ہے وہ دائرہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے اسی کو حدود اللہ کہا جاتا ہے وہ من یتا حدود اللہ ہے جو اللہ کے حدود سے تجاوز کر جائے گا تو پھر وہ تو ظاہر بات ہے کہ فاسقون ہیں وہ اور یہ جو لوگ جو اس کا دمش اختیار کریں گے گویا کہ وہ حقیقت کے اعتبار سے دائرہ اسلام سے باہر جا رہے ہیں یہ دائرہ اسلام ہے اللہ اور اس کے رسول کے حدود کا دائرہ دائرہ اسلام ہے البتہ اس دائرے کے اندر اندر آزاد ہے یہاں اب آپ فیصلہ کر سکتے ہیں یہاں امروہم شورا بین ہم یہ تمہارا اپنا ہے یہ مباحات کا دائرہ ہے اس میں کوئی چوائس جو ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی فرد کی بات مانی جائے بلکہ یہ ہے کہ یہ جو بھی ایوولوشن ہوا ہے سوشل ایوولوشن اس میں آپ بڑے وسیع پیمانے پر مشاورت کا نظام قائم کیجئے جن کو آج کل کی اصطلاح میں جمہوری اقدار کہتے ہیں اعلیٰ ترین جمہوری اقدار کو برو کار لایا جا سکتا ہے لیکن اس دائرے کے اندر اندر اس سے باہر نہیں اس لیے کہ صد فیصد لوگ مل کر بھی اللہ کے کسی حکم کو سابق نہیں کر سکتے صد فیصد جو ہے میجورٹی کا کیا سوال کیا ایاون فیصد جو ہے وہ اس کے اندر کوئی ترمیم کر سکے سد فیصد لوگوں کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ حدود سے تجاوز کر سکے البتہ حدود کے اندر آپ کثرت رائے کو فیصلہ کل کر لیجیے آپ کاؤنٹنگ آف ووٹس کے حوالے سے طے کر لیجیے یہ ہے در حقیقت اسلامی ریاست کی بنیاد اس کے دستور کی اور میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جو پاکستان کے دستور میں شروع سے چلی آ رہی ہے پہلے دستوری خاکے سے لے کر سن چھپن سے لے کر آج تک اگرچہ اس میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں تدریجن کچھ اس نے آگے ترقی کی ہے لیکن یہ کہ الفاظ اس دفعہ کے جو ہیں وہ محسوس ہوتا ہے کہ اس آئے مبارکہ کی صحیح صحیح ترجمانی کی ہے جس نے بھی کی نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ دی قرآن دے سوں قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون شادی نہیں کی جائے گی گویا کہ یہاں حدود ہے لمٹس ہیں قانون سازی ہو سکتی ہے لیکن قرآن اور سنت کی حدود کے اندر اندر ریپگننسی کا جو ہے معاملہ کہ جو منافی ہو جائے قرآن اور سنت کے بس وہ آخری حد ہے اس سے آگے تجاوز نہیں کر سکتے تو جس نے بھی یہ دفعہ اس کے الفاظ بہرحال ایکسپرٹس ہوتے ہیں اور بہت صلاحیتوں والے لوگ ہوتے ہیں اس کا جو ایک منتقی نتیجہ نکلتا ہے وہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے اگلی نشست میں تفصیل سرز کروں گا بہت اہم ہے لیکن یہ کہ اس وقت صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ دفعہ جو پہلے تو صرف ڈائریکٹو پرنسپلس میں تھی آپریٹو کلاسز میں تھی ہی نہیں جسٹیسیبل نہیں تھی اس کی بنیاد پر کسی عدالت کا کنڈا نہیں کھٹکھٹایا جا سکتا تھا یہ مرحوم صدر ضیاء الق صاحب نے اسے جزوی طور پر آپریٹو کیا اسے لے آئے دستور کے اندر اور اس کے لیے ایک پروسیس بھی معین کر دیا پہلے وہ شریعت کورٹس جو تھیں وہ صوبائی لیولس پر تھی پھر آخر وہ فیڈرل شریعت کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ طے کر سکتی ہے کہ کوئی قانون کلی یا جزوی طور پر کتاب و سنت کے منافی ہے یا نہیں اگر منافی ہے وہ فیصلہ دے دے گی وہ کل آدم ہو جائے لیکن یہ کہ انہوں نے چار اس کے اوپر پابندیاں ایسی عائد کر دیں دو ہتھکڑیاں دو بیڑیاں اس کو ایسی پہنا دی کہ گویا کہ ورچلی وہ ڈیفنکٹ ہو گئی اس کی کوئی موثر حیثیت نہیں رہی اس لیے کہ دو تو ہتھکڑیاں کہہ لیجئے دو بیڑیاں ایک تو یہ کہ آئلی قوانین تک بھی بات نہیں کر سکتی فیڈرل شریعت کورٹ دوسرا بہت بڑا اور اہم ترین معاملہ مالی معاملات پر بات نہیں کر سکتی فیڈرل شریعت کورٹ تیسرے دستور پاکستان مستثنا ہے دائرے سے خارج ہے فیڈرل شریعت کورٹ کے اور چوتھے جو بھی عدالتی قوانین ہیں پروسیجرل لاز ہیں وہ بھی اس عدالت کے دائرے سے باہر ہیں تو گویا کہ دو ہتھکڑیاں دو بیڑیاں پہنا دی لیکن اصولی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیش رفت ہوئی ہے کہ اس کو صرف ڈائریکٹ پرنسپل سے آگے بڑھا کر آپریٹو کلاوزز میں لے آیا گیا لیکن فی الحال صرف آج کی نشست میں اسی پر اتفاق کیجئے کہ یہ جو الفاظ ہیں نو لیجسلیشن ول بی ڈن یا نو لیجسلیشن ول بی پوسیبل ریپبلن ٹو دی قرآن سلنا یہ گویا کے لازمی دفعہ ہے یہ دفعہ نمبر ایک ہے کسی بھی ملک کے دستور اساسی میں اگر یہ دفاع معین ہو بغیر ایکسپشن کے بغیر استثنا کے بغیر لمیٹیشنس کے بغیر ریزرویشنز کے تو پھر یہ گویا کہ وہ ریاست کوئی بھی وہ ریاست ہو وہ اسلامی ریاست کہلانے کی مستعق ہو جائے گی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص کہے اشد اللہ الہ اللہ و اشد محمد رسول اللہ تو وہ شخص مسلمان ہو گیا ابھی اسلام لایا ہے عمل کا مسئلہ بعد میں آئے گا نماز کا وقت آئے گا نماز پڑھے گا لیکن مسلمان تو وہ فورن ہو گیا جیسے ہی اس نے کہا ارشد اللہ الہ نو محمد رسول اللہ گویا کہ ایک لکیر کھینچی ہوئی تھی پہلے ادھر تھا اب ادھر آ گیا اسی طریقے سے جو ریاست اپنے دستور اساسی میں اس دستفا کو تسلیم کر لے سب کر دے نو لیجسلشن ول بی پاسبل نو لجسلیشن ول بی ڈن قرآن وہ گویا کہ ریاست مسلمان ہو گئی یہ ریاستی سطح پر دستوری سطح پر کل میں شہادت کے مترادف ہے اور یہ صحیح صحیح ترجمانی ہے اس آئے مبارکی کی یا یوہل لذین و رسول بارک اللہ علی و لحکم فرقر نفانی کم بل آیات